توسیم تلک یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں نفسك ألا اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلا کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ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 اولم يروا الى الارض كم فيها من كل زوج اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں ان لیا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 یعنی فرعون کی قوم کے پاس کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے قال اخاف ان موسا نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے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 اسرائیل اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو موری کفین فراڈ نے جواب میں موسا علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تمہیں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 قال من موسا نے کہا اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتا نہیں تھا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 اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو کال علی منہ السطم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں کال رب کم رب اب ال نے کہا وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی کو سنئی کمل مجنو پھر فرعون بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے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 موسیٰ بولے اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز الدہ نب چنانچے موسا نے اپنا آسا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اجتہا بن گیا ہوں فی دہی اب ان اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا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 جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں تجمع السحرات لمیقات یوم معلوم چناچے ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لئے گئے وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ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 ان جادو گروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو بے عزتی اس پر ان جادو گروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈال دی اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی ہم غالب آئیں گے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 ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا قالوا لا ضئیر, اننا الى ربنا منقلبون جادو جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمیں یقین ہے کہ ہم لوڈ کر اپنے پروردیگار کے پاس چلے جائیں گے ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں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 ان کا تعاقب کرو اخرو جنا ہوں جن اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے باغوں اور چشموں سے بھی کریم اور خزانوں اور با عزت مقامات سے بھی دینک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 انما معي ربي سيهدين موسی نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے وہ مجھے راستہ بتائے گا فاو حینا الى موسى يضرب بعصاك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 کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو قالوا نعبد فنضل لها انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں قال هل ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں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 لذی ہوںسفی اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے وَإذا فهو يشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے سیوفی اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ ربی هب لی حکم و میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے وجا نسری اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں وجا علی میو اور سچی اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے ابی من اور میرے باپ کی مغفرت فرما یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے ولا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 فِيهَا هُمْ <وَالْغَارُون> پھر ان کو اور گمراہوں کو بھی ادھے منہ دو زخ میں ڈال دیا جائے گا دو ابلیس اجم اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کے قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں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 اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بہت مہربان بھی قوم نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جب جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہوسون <سؤال> یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں اللہ <سؤال> لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما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 تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا پال پومی نور نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے نتنی اب آپ میرے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 پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لایه وما كان اکثرهم مؤمنین یقینا <صحة> اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان <tos> نہیں لاتے وا ان ربک لهوالعزیز الرحیم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 انی لکم رسول امین یقین جانو کہ میں تمہارے لئے ایک امانتدار پیغمبر ہوں فاتقوا اللہ و اقیعونت لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو وما اسألکم علیہ من اجر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 تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے بھی نوازا ہے جن اور باغوں اور چشموں سے بھی ان خوفا رئی کم زیات یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے سواء ام من وہ کہنے لگے چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے یہ <سؤال> <سؤال> باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہیں <سؤال> وما نحن اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں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 وَإن ربك اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی ربت سمود المسلی قوم سمود نے پیغمبروں کو چھٹلایا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 وأطيعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے فی ما ها کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں عیون ان باغوں اور چشموں میں وہ اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں وطن جی بالی بو ساری ہی اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر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 تون اللہ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں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 نیلیاملی کم مینل کو لوت نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں نجنی مما میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے اہلہو اجمعین چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی الا عجوزاً سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی تم مدم پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا متوری اور ان پر ایک زبردست بارش دی، غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا یقیناً اس سارے واقع میں عبرت کا بڑا سامان ہے پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وہ انہی اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی <کذب اصحابالأيکت المرسلين> کا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جٹلایا <تتقون> جبکہ شعیب نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو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 خسطل ادس اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو اتنی خدا پکم چل اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی کمنل کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے او م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 نی لہذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دو کال ربی عالم بھی مت ملوں نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا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 کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے بڑا مہربان بھی وَإنَّهُ رب بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے نزل ابی المین امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے على قلبك لتكون من المنذرين اے پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں بلی سیم ایسے عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے فیزور اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے اَوَلَمْ لَهُمْ آيَةً أَن يعلمهُ علماء بني بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے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 سے نہ دیکھ لیں <يَشْعُرُون> اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتا بھی نہ چلے <مُنضرون> پھر یہ کہہ اٹھے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں سنین بھلا بتاؤ اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں ما اہم مدو پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ما یو متا تو ایش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا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 تا کہ وہ نصیحت کریں اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں شیا اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے بغیر نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں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 یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے شیا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں تنزل على كل کن اصین وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گنہگار ہو السمع وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں رہ شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے رہ لوگ چلتے ہیں ألم في كل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ان سال اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں منو امل فول ہے سورو مادموسم الین و مو کو ہاں مگر وہ لوگ مستثنا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس